والله تاويرو والله اوذ بالله من ومن في ضروري ان تستدامه سيار يا مالنا بيد الله فلا مذل له وأشهد من من الصلاه هاديا لا واشهد الله اله ان الله وعبد لا شريك له پکی سنی ایم ایل محمد ان سند سات محاور مند آلال بگار امام نبی ربانی باب مجاہد مجاہد کہتے کرنا کسی سے جہاد ہے کتاب ہے اللہ کے راستے میں کوشش بھی وہ جو مشقت کے ساتھ کی جائے یعنی اپنی توانائیاں کھپا دینا اللہ رب کی عزت کو راضی کرنے کے لیے جنت کو حاصل کر سکیں تو باب المجاہدہ میں ایک حدیث لائے ہیں وہ ہمیں پڑھنا ہے پہلے کچھ آیات پیش کیے ولہ دینا جاہ دوں ایک ہی کافی ہے ل نہ دینا ہوں تو بولنا وہ ان لو لوگ جو ہماری راہوں میں مجاہدہ کرتے ہیں پرمشقت کوششوں میں لگے رہتے ہیں اپنی توانائیاں کھپاتے ہیں ہمارے راستوں پر چل کر راضی کرنے کے لیے ہمارے راستوں کی تلاش کے لیے ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف رہنمائی کرتے یعنی زندگی کی ہر مشکل رہا واقعہ میں ہر میدان کے اندر انہیں وہ راہ مل جاتی ہے جو رب دل جلال بل کی رضا پر منتج ہو کیونکہ جب مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں جب گلجلک ہوتا ہے مسائل کا مشکل یعنی سمجھنے کے اعتبار سے تو بھی اور چلنے کے اعتبار سے کہ زندگی میں کون سا رخ اختیار کیا جائے تو بھی اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں ذیت خالص کے ساتھ بھرپور کوشش کرتے ہیں بما البف شریف اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کچھ قبض بن لو کہ اللہ نیک کار لوگوں کے ساتھ ہے جاہدو فاط نما جاہد النسف جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے دن اور رات اپنی توانائیاں کھپاتا ہے اور تھک کوشش کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے اللہ رب العزت پر کوئی احسان نہیں ایمان درست ہوگا اللہ کی پہچان ہوگی اپنی پہچان ہوگی تب انسان یہ بھرپور کوشش کر سکے گا یہ ساری کائنات اللہ کی ہے انسان کا بنایا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سانس کا دھڑکنا رساس کا چلنا دل کا دھڑکنا خون کا دوران کرنا ہوا میں آکسیجن کا موجود ہونا زمین سے پانی کا نکلنا آسمان سے وہ پانی برتنا جس کے ذریعے رسک ملے مٹی بیج اور پانی کا مل کر طرح طرح کے پھول پھل اور اناج دینا سب کچھ انسان کے اختیار سے باہر ہے جب یہ سمجھ لے گا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے چل رہی ہے حتیٰ کہ میں بھی تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہم اس اختیار کے زبردست قائل ہیں اگر اختیار کے قائل نہ ہوں تو ہم جبریہ ہو جائیں گے جبریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے وہ کہتے ہیں اللہ ہی بندے سے سارے کام کرواتا ہے بندے کا کوئی اختیار نہیں لہٰذا وہ سب کو سزا اور جزا سے ایک اعتبار سے فارغ کر دیتے حقیقت یہ ہے کہ سزا اور جزا تو ہے ہی اس اختیار کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے محدود عارضی اور انتہائی نا دیا ہے یہ اختیار چھن بھی سکتا ہے جیتے جی بھی چھن سکتا ہے چلنا آدمی کے دل کو اندھا کر دے وہ سمجھنا بھی چاہے تو نہ سمجھ سکے وہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے اور جسمانی طور پر بھی جس آگا کو چاہے فالص زدہ کر دے بڑے اندھے آپ बड़े دیکھے ہوں گے بڑے بہنے دیکھے ہوں گے دماغ آؤٹ ہوتا دیکھا ہوگا بےچارے بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ لوگ روتے ہوئے سسکیاں یعنی مینٹل ہاسپٹل میں دماغی ہاسپٹل میں داخل کروا کے آتے تو پھر چین سے گھر سوتے یہ اپنا ہی فرد ہے انتہائی محبوب اور معذز تھا اس کے موجود ہونے کی وجہ سے کئی مسائل ہو جایا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں یہ بڑا مضبوط اور عقل مند انسان ہے آج اسے ہاسپٹل میں داخل کرا کر چین آیا ہے اس واقعہ کہ اللہ پاک نے اس سے عقل دی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ دیکھے کہ کون اختیار کس طرح استعمال کرتا ہے اور یہ محدود سی مدت ہے آپ اپنا پچھلا گزرا ہوا وقت اور میں اپنا وقت دیکھ ہم میں سے کوئی میری طرح باسٹھ سال گزار چکا ہے کسی کے ابھی بیس اور پندرہ اور اس طرح مختلف سال گزرے مگر گزرے ہوئے سال آپ دس منٹ کے اندر پندرہ منٹ کے اندر ساری فلم چل جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی کچھ بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا حالانکہ بڑے بڑے مشکل وقت آئے اور ٹل گئے اللہ کی رحمت ہوئی بڑی بڑی آسانیاں آئی اور ہم نے ان میں پتہ نہیں اللہ کا شکر کما حقوق ادا کیا کہ نہیں کیا تو یہ ساری زندگی محدود اور بالکل جلد ختم ہونے والی اس کے بعد جو جزا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی سزا بھی ہمیشہ قائم رہنے والی جن مہمان نوازی ہے پھر کچھ نہ کرنا پڑے گا کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوگا کہ ہمارے ذمے ڈالا جائے ہم بالکل آزاد ہوں گے ہر ذمہ داری سے بس اللہ کی ہم جو صنع وہ ہمارا رزق ہوگا اور کھانے کو ملے گا پینے کو ملے گا اور ساتھ دینے کے لیے بہترین خوبصورت عورتیں اور ساتھی ہوں گے بھائی ہوں گے سب ایک جیسے لوگ نہ کوئی وہاں پر گالی نکالنے والا نہ اللہ کی نا فرمانی کرنے والا نہ فساد کرنے والا نہ کوئی بیماری نہ کسی قسم کا بڑھاتے کا خطرہ نہ کوئی دشمن نہ کوئی اور جھگڑا بس چین اور سکون کی زندگی اور اللہ کی مہمان نوازی بھائی اس کے لیے جب تک یہ عقیدہ نہیں ہمارا بنے گا مجاہدہ نہ ہو سکے گا اسی لیے یہ حدیث لائے میں بھی یہ سوچ رہا تھا نواب یہ حدیث کیوں لائے رحی محلہ جی حدیث بغیر متعلق نہیں ہے موجود مگر اصل انہوں نے اس حدیث کو لا کر ہمارا قبلہ درست کیا جب فوج کا زاویہ درست ہو تو آدمی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس آدمی کے دل میں شیطان کے وسوات اسے جھوٹے دھوکے کے ساتھ مختلف جو اہداف دے دیتے ہیں شیطان کے بسواف اور اسے ایک چیز کی امید دلا دیتے ہیں تو اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے وہ پھر گناہ کے راستوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور جس موم کو اللہ کا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ بار بار اس یقین کو تازہ کرتا ہے یہ مستقل مہم ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے پوری زندگی کا چوبیس گھنٹے کا کام ہے ہمیں تجدید ایمان کرنا جد دادا یو نیا کرنا تازہ کرنا ایمان کو ہر تک تازہ کرنا شیطان کے حملے شدید ہیں مگر اگر ہم بھی مار کا لڑتے رہیں گے تو اللہ کی مدد ان اللہ لوہا نہ اللہ البتہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے وہ مدد آتی رہے گی اور اس کے وسواس چھٹتے رہیں گے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور ہم منزل م زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے رب جلال ولی گرام کے ساتھ اس حال میں ملیں گے کہ ہم اس کے ملنے کے خواہش مند ہوں گے اور وہ ہماری ملاقات ابن اسین نے رحمہ اللہ اس کو یوں واضح کیا تفسیر کے ساتھ کہ جس وقت مومن کو کوئی بھی شخص ہم نے سے غور کرے تو مرنا نہیں چاہتا موت سے عام طور پر کوئی شخص بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو گھبراتا نہ ہو مگر جس وقت موت بالکل قریب ہو جاتی ہے اور آدمی اللہ کی رضا پر راستہ طے کر رہا ہوتا ہے زندگی کا اور مجاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پھر فرشتے ملتے ہیں موت سے پہلے فرشتے نظر آ جاتے ریس کی لباس لیے ہوئے خوش پوزار لباس لیے ہوئے خوشخبریاں دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آئے طیب روح اے پاک روح نکل اور بڑے پیار سے اس روح کو نکال لے اس وقت وہ اللہ کی نکاح کے لیے دنیا کی نسبت اتنا شوقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سب لذتیں اور سب تعلقات اسے بھول جاتے ہیں پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کا بہت شائق ہوتا ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو تو اس کے لیے یہ حدیث لائے ہیں کہ مجاہدہ آسان ہو کیونکہ ہر دم ہمیں تجدید کرنا ہے ایمان کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے سرطان نے اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہے وہ خود تو بڑھ گیا برباد ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ جتنے برباد کر سکوں میرا حصہ ہی بڑھ گیا کم از کم وہ جہنم میں رہ جاؤں ایک مستقل پہ لڑائی ہے ہماری اس محاذ پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمارے ساتھ اور جس کے ساتھ اللہ اسے کسی نے کیا پرواہ مگر بہرحال یہ کوشش بہت ہے اور اس میں ایک دم کے لیے بھی ہونا جو ہے وہ آدمی کو نقصان دیتا ہے اور یہ سمجھنا کہ میں ایمان کی اس چوٹی پر پہنچ گیا کہ اب کوشش کی ضرورت نہیں ہے تو پھر برباد ہو گئی اب ایک بسوتہ اور میں ذکر کر دوں سرے رات کچھ سال ہی کو یہ وسوتہ لاحق کرتا ہے شیخان کہ یہاں نببی کی بات ہوتی ہے یہاں استادین کی بات ہوتی یہاں البانی کی بات ہوتی اتنے تحبیہ کی بات ہوتی فلاں کی بات یہ تو سب ہر وقت بزرگوں کی باتیں ہیں یہ تو قرآن و سنت سے ہم ہٹ گئے ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے بھائی قرآن و سنت کن سے سمجھو گے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علم و قرآن و سنت صرف دیا کرتے تھے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین یا قرآن و سنت کے ساتھ ایک سمجھ بھی دیا کرتے تھے ایک سمجھ بھی دیا کرتے تھے اور ان کے ایمان میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر ترقی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ جب ایمان کی چوکی پر وہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی انہیں تربیت یافتہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی قیادت کے لیے چھوڑ کر اللہ تعالی کے حکم سے موت کو لبیس کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اب وہ اساتذہ تابعین کو سمجھاتے رہے اور تابعین تبادی کو اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اب تم نے سب سے رشتہ کاٹ لیا کہ ہم نے نہیں سننا نہ محمد بن عبد البہاب کا تو رسالہ پڑھیں گے نہ دبی کا پڑھیں گے نہ کسی اور کا ہم تو سیدھا قرآن حدیث پڑھیں گے اب کیا ہوگا واقعہ کے مطابق قرآن و حدیث کو تمہیں تخلیق دینا ہوگا قرآن حدیث کس لیے آیا کس لیے آیا ہے کہ علیہ کا انہ پہچانے پر اللہ نے انعام کیا صدیق سوہدا انبیاء رسل اور ان کا رستہ بھی پہچان لے جن کا اللہ غزت ناک ہوا جو گبراہ ہوئے اب تم اس کی پہچان کے لیے قرآن و سنت سے بغیر کسی عالم کی مدد سے پہچانو گے تو کون عالم ہوگا تم حضرت سب خود عالم ہو جاؤ گے اب نومی کی جگہ اب تابعی کی جگہ صحابہ کی جگہ سب کی جگہ تم خود کھڑے ہو گئے اور بھٹکو گے اس لیے کہ تم پوری امت کے برابر ہو سکتے وہ راستہ جو امت کا آج تک محفوظ چلا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اس راستے سے بے پرواہ ہو کر تم اپنی مارو گے اور بالکل سب علم یا جہالت کی وجہ سے کہیں گر جاؤ گے ایسے وسواس ہمیشہ صالحین کو لاحق ہوتے کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ انہیں قرآن و سنت سے محبت ہے اسی راستے سے ان کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ کتنے بندے آزما چکا ہے لو علیہ سلاح سلام سے لے کر مجھ تک اور آپ تک اس سے کتنے انسان آزمائے وہ سب انسانوں کی طبیعت سے کتنا زیادہ واقف ہو گیا ہے کتنا برا دشمن ہے ہمارا ایسا دشمن ہے کہ واللہ اگر اللہ نے اس سے نہ بچایا تو ہم نہ بچ سکیں گے اور یہی آج بھی ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے اور یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ نومی نے مجاہدہ کے اندر اس عزیز کو درد کیا تو یہ نومی کی فکر ہے اس نے اپنے گھر سے کوئی بات لا کر کی ہاں اپنے گھر سے بات کرے عالم قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ بے صحابی کی بات کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ نے اشتہادی غلطی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے بھول بھی ہو سکتی ہے کدی اس کو سن کر بھول گیا ہو اور ایک حدیث کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس وقت ان کی بات کو بھی رد کر دینا ہم پر فرض ہے اور ان کی وجہ سے قرآن و سنت کے بارے میں خاموش رہنا اور اس کا اتباع نہ کرنا اور اس کو تعویل کر کے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے اور یہی ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کہتے قال ابو بکر قال عمر آبو, آبو, ابو بکر نے کہا عمر نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ آسمان سے تم پر پتھر نہ پڑتے کہ میں تمہیں حدیث رسول سناتا ہوں کہتے ہو کالا ابو بکر قال عمر یہ اپنی جگہ پر مگر عمر کا رضی اللہ کا اعلیٰ نو یہی میں پڑھ رہا تھا اسی میں ریاب فال میں اپنی شورا کے اندر عبداللہ بن عباس کو شامل کرنا جو کہ نوجوان تھے جبکہ بدری صحابہ رضوان اللہ علیہ مبنی ان کی شعور میں کثرت سے موجود ہوتے تو بدری صحابہ کو یہ برا معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ یہ بچہ سا ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ جمع کر رہے تو ہمارے بچوں کے برابر ہے بیٹوں کے برابر ہے انہیں شرم کی ماسوس ہوئی کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو خوب تجربہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزار چکے بدر جیسے مارکوں میں ان کے ساتھ شریک ہو چکے تھے اور یہ بچہ عبداللہ بن عباس جو اللہ کے نبی علیہ اللاط والسلام کے وقت چودہ پندرہ سال کا تھا آج اسے شامل کر لیا عمر نے اپنی شورہ میں جبکہ شورہ میں تو بڑے تجربہ کار اور عالم لوگ شامل ہونے چاہیے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن بلایا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تو انہوں نے اسی لیے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ سورت اور نا کس معاملے میں نازل ہوئی حزا جا انصر اللہ ولفا خاموش رہے ایک آد نے یہ بیان کیا کہ اس پر کے جب پتہ آ جائے تو اللہ تعالی سے استفار کرو اللہ کا شکر ادا کرو اچھی اچھی باتیں کی عمر خاموش ہو گیا اور کہنے لگے یہ نہیں بتاؤ تو کوئی نہ بتا سکا پھر عبداللہ بناباس تم بتاؤ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے منصب کی ادائیگی کر چکے اب آپ کی موت جب اب قریب تو عمر نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کسی کے ناول گویا کے ثابت کر دیا کہ عبداللہ بن عباس کا علم علم سب سے زیادہ تو علم کو رد نہیں کیا جائے گا آپ عبداللہ بن عباس سے تفسیر معلوم ہوئی صحابہ کو معلوم نہیں ہے بدری صحابہ کو تو کیا اب وہ یہ کہے کہ یہاں پر عبداللہ بن عباس کی چلتی ہے نہیں یہ جب قرآن و سنت کی بات کریں گے تو انہی سے ہم سیکھیں گے اور کن سے سیکھیں گے یہ بہت خطرناک وسوسہ کچھ لوگوں کو دامن گیر ہوا ہے میرے صالحین بھائیوں کو میں یہ گمان کرتا ہوں وہ صالحین ہے اور وہ درس وغیرہ سب کچھ چھوڑ گئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو عبد الوہاد کی باتیں ہوتی ہیں ابن تعمیریہ کی باتیں ہوتی ہیں یہاں تو سامین کی ازبانی کی بات ہوتی ہے بخاری کی اور فلاں کی بات ہوتی ہے ہر وقت بزرگوں کو تذکرے کرتے رہتے بھائی ہم بزرگوں کی کہانیت سناتے ہیں جداٹوں کی طرح جب بزرگوں نے قرآن و سنت کا جو مفہوم بیان کیا وہ قرآن و سنت سمیت بیان کرتے تو آئیے اب حدیث شروع کر کے یہ باب المجاہدہ میں لائے امام نووی کہ اہل ایمان کے لیے یہ مار کا کس طرح آسان ہو کس طرح ہم ہر وقت کمر کٹتے رہے اور کبھی نہ تھکے اور کبھی نہ شیطان کا یہ بس وسا ہم پر چل سکے کہ یار کافر ہے عیسائی ہے یہودی ہے یہ تو بڑی مشکل بات ہے دنیا میں ہر وقت ایک ہی کام کرتے رہو کہ بس شیطان سے لڑتے رہو بھائی یہ کرنا ہوگا ہم امتحان گاہ میں ہیں یہ دار الجگ نہیں ہے یہ اللہ کا احساس کہ بہت سی چیزیں حلال کر دی. اور ہمارے ہر وقت اس طرح مستعد نہ رہ سکنے کی وجہ سے کہ جو ہی ہم کمزور ہے اللہ نے گناہوں کی معافی کا اعلان عام کر دیا اور کہا جب بھی لوٹو گے میں معاف کرتا چلا جاؤں گا حتیہ کہ فلاں گناہ سے معافی مانگو گے اس طرح سے تو اتنا دوں گا عمرہ کرو گے تو اس طرح کر دوں گا کہ ماں نے ابھی تمہیں جنا ہے اسی طرح سے بہانے بہانے اللہ رب العظم نے ہمارے گناہ معاف کرنے کا اعلان کیا اور ہمیں دوبارہ قائم ہونے کے لیے حوصلہ لیا آئیے اب حدیث شروع کر دے اصفاشر سترویں حدیث ہے اس باب میں باب المجاہدہ ان سعید ابنی ابد ادریس الخولانی یہ ہے ابو ادریس الخولانی جو بیان کر رہے ہیں ان ابی ضروری جن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ جتابی بیان کرتے ہیں ان انبی صلی اللہ علیہ وسلم یر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی طلاق صحیح روایت ہے اپنے اللہ سے بیان کیا گویا کہ یہ حدیث قدسی ہوئی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو ہر رم تو ظلم اللہ ہر رمن فلا میرے بندو میں نے اپنی جان پر ظلم کرنا حرام قرار دیا اور اللہ جو چاہے اپنے اوپر حرام اور حلال کرے کسی کو کوئی اختیار نہیں اور تم بھی اپنے ماں بہن ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام قرار دے معلوم ہوا سب سے پہلی بات مجاہدہ کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگی کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور ظلم کیا ہے انصاف کا الٹ اگر آپ بچے کا حق بڑے کو اور بڑے کا حق بچے کو دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے نبی علیہ السلاق اور سلام میں جب اس پکڑائی تو سب سے پہلے بڑے کو پکڑائی قبیلے والے کو اسی طرح دائیں ہاتھ سے پکڑانے کا حکم ہے دائیں ہاتھ کی طرف سے تو کھانے کی چیز پینے کی چیز تو یہ انصاف ہے ظلم یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے شروع کریں جو چھوٹے چھوٹے اور اس طرح بڑے بڑے ظلم اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق غیر کو دے دیں وہ قانون بنانے میں ہو وہ پکار لگانے میں ہو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے اور وہ کسی اور معاملے میں ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں وہ کسی اور کو دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے پہلے ظلم سے توبہ کرو اور ہم ٹولتے رہیں اپنے ظلموں کو اور جب ہمیں کوئی ظلم بتائے ہمارا نشاندہی کرے بے شک بھونڈے ارداز سے تو بھی ہم اپنے ظلم کو چھوڑ دیا کریں اگرچہ غصے کے بعد تھوڑا تحقن کرنے کے بعد ہمیں سمجھ آ جائے دوسری بات اللہ فرماتے یا عبادی اے میرے بندو اس میں بڑا پیار ہے اس میں اللہ تعالی کی بڑی شفقت ہے بڑی محبت ہے اور اس میں یہ سبق بھی ہے کہ جب تم میرے بندے ہو تو کسی اور کی بندگی نہ کرنا شروع سے لے کر آخر تک تمہاری ابتدا سے لے کر انتہا تک جب سارا میرا ہی کنٹرول ہے تو پھر کسی اور کے کنٹرول میں اپنے آپ کو کیوں دیتے ہو میرے ہی ہو کر رہ جاؤ یا عبادی اے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں تمہارا پالن ہار ہوں تمہارا علاقے واحد ہوں اور تمہیں ہر وقت سنبھالنے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں کلو کم تم سارے کے سارے گمراہ ہو کس شکل میں الا من ہدع ہوں سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں اگر میں ہدایت نہ دوں تو تم سب گمراہ ہو اس کا بخوب یہ ہے ورنہ اللہ نے سب کو اسلام پر پیدا کیا اور انبیاء دیا اور علیہ مسلاط و اپنی رسالت ملنے تک نبوت ملنے تک اسی فطرت پر رہے اور وہ کبھی ڈال نہ تھے اس ڈال سے مراد یہ ہے کہ تم سارے دال ہو اگر میں تمہیں ہدایت نہ دوں یعنی ہدایت کو آپ اپنا ورثہ سمجھنا ہدایت کو اپنا کمال سمجھنا کہ مجھے بڑی عربی آ گئی اور میں عرب ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں نے کتابیں پڑھ لی ہیں اور یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا اس لیے میں ہدایت پڑھوں اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ حرام ہے بلکہ کہنا الحمدللہ اللہ اللہ حدانا وما دیا لولا کیا نام یہ ہدایت میرے باپ کا ورثہ نہیں ہے یہ میرے اللہ کی میرے اوپر زبردست مہربانی کہ میں نے تو اس کے لیے وہ نہ کیا جو حق بنتا تھا میرے مالک کا مگر اس کی ہدایت کو میری جھولی میں ڈال کر اپنی کرم نوازی کی میرے اوپر انتہا کر دی کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں میری بندہ سب راہ اسلام اللہ جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے, ہے سینا اسلام کے لیے اس کو بول دیتا اور ہے اور فرمایا میں میری بندہ خیف حدیث ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے یہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے آسم عبداللہ الکریوی میرے ایک دوست ہیں مدینہ یونیورسٹی میں پہلے پڑھاتے رہے اب ریاض میں ہیں وہ فرما رہے تھے شکل بانی کے شاگردوں میں سے کہ کتابیں لوگ یاد کر رہے ہیں اور اس طرح سے عربوں کا حادثہ بڑا زبردست ہے کیونکہ ان کی مادری زبان ہے پھر سے اتنا زبردست دیکھا کہ وہاں دو عالموں کو درس دیتے ہوا وہ دیکھا میں نے دونوں ہر کتاب سے درس دیتے ہیں بغیر کتاب کو سامنے رکھے ان کو اسلامی کتابیں بھی یاد ہو چکی ہیں حص کی کتابیں تفصیر کی کتابیں تاریخ کی کتابیں حدیث کی کتابیں اور قرآن تو حص ہے ہی یہ افزا ان کا بہت ہے فرمایا کہنے لگے صرف ہند کر لینا اور اس کی سمجھ حاصل نہ ہونا اور اس سے چلنے کے لیے روشنی نہ ملنا زندگی میں تو یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ علما کہتے ایک کتاب کا اضافہ ہو گیا پہلے چار سو پچاس چھاپی تھی اب ایک اس کے سینے میں چھپی ہوئی محفوظ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو فرمایا تح دوں کو مجھ سے ہدایت مانگو طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا یعنی ہدایت پر ہوتے ہوئے اس کو اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے ہم ہر وقت ہدایت طلب کریں اور جب کبھی کان میں آواز پڑے کہ اس معاملے میں تم ہدایت سے دور ہو تو غور کر لیں اگر آواز دینے والا للہ سے بھرپور نظر آتا ہے بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے مگر اگر وہ لاہت کی وجہ سے ایسا کہتا ہے تو بات سننی چاہیے مگر یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرا نتو خیرہ اللہ کو بھولا ہوا بالکل دن گناہوں کا مجسمہ ہمیں ہر وقت یہ کہتا رہے کہ تم گنر ہو اور ہر وقت دل پکڑ کر بیٹھے رہے ایسے لوگوں کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں جو دکاندار قسم کے لوگ ہیں اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یا عبادی اے میرے بندو کل جائے تم سارے کے سارے بھوکے ہو اللہ من اطا ام سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں حقیقت جائے اب منحاظ کا رزقہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تمہارا رزق روک لے زمین سے رزقہ زمین کا اگلنا آسمان سے پانی کا برسنا اور وسائل کا مل جانا سب اللہ کی طرف ہے اللہ ان چیزوں کی طبیعتیں بدل دے زمین ناراض ہو جائے آسمان بھی روز جائے اور تمام چیزیں اتاد انسان کی بند کر دے انسان کہیں بھی نہیں رہ سکتا انسان تو بیکار ہے اور دنیا میں بیماریوں کی وجہ سے رسک بند ہوتا ہے تو لوگ کھائے بغیر مر بھی جایا کرتے ایسا کوئی نیا معاملہ نہیں بے شمار ہے ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں اور ڈاکٹروں سے پوچھ لیں سستا تو ایمو مجھ سے مانگو میں تمہیں گا جاؤ مجھ سے مانگو اگر رسک حرام کے ذرائع ہی نظر آتے چاروں طرف حلال کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا فرسٹ تھا تو علم بھول مجھ سے مانگو وہ تو علم کو میں تمہیں گا میں تمہیں رسک دوں گا اصحاب غار والے اپنے آلات سے مایوس ہو کر نوجوان ہونے کے باوجود کوئی انقلاب برپا نہ کر سکے ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ مریض انقلاب برپا کر سکے کبھی اللہ تعلیف کی حالت کی دی ہے آزمانے کے لیے عیسائی لی سلاط اسلام پوری فوج مہدی والی فوج ساتھ ہوتے ہوئے اور خود نبی اور رسول ہوتے ہوئے دجال کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دیے جائیں گے اور تمہیں طور پر چڑھنے کا حکم ہوگا یہ سابقات مقابلہ نہ کر سکے ایک وقت کا کھانا بھی نہ ساتھ اٹھا سکے اس افرات تفری میں جان بچاتے ہوئے ویرانے کی پناہ لی ویران غار کی تو اللہ نے تین سو نو سال بغیر کھائے پیے انہیں خود تو دیا اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا اور اللہ نے فرمایا ان کے کانوں کو تھپک کر ہم نے سلا دیا اللہ نے ان سے پیار کی باتیں کی اللہ نے کتے کو ان کی غار کے دہانے پر بٹھا دیا کہ وہ ان کی حفاظت کا باعث بنے اللہ رب العزت کہ کس چیز پر قادر نہیں ہر چیز پر قادر ہے یہ نہ بات ہے, ہے, ہے, ہے کہ کوئی مجب میں رخصت کا فائدہ اٹھائے اسے تانا نہیں دیں گے جو عظیمت پر ہوگا بہرحال عظیمت والوں کا اپنا نمبر ہے مگر جس وقت جان جا رہی ہو اس وقت حرام کا اس قدر استعمال کر لینا کہ جان بچ جائے یہ فرض ہے اس لیے کہ اس طرح سے جان گوا دینا حرام ہے جس طرح کوئی شخص اگر روزے میں ہو اور روزے کو برداشت نہ کر پائے اور ڈاکٹر بھی یہ فیصلہ کر دے اللہ سے ڈرنے والے کہ اگر اس کو روزہ نہ کھلوایا گیا تو اس کی موت واقعہ ہو جائے گی تو لازم ہے کہ وہ روزے کو افطار کرے گی عام حالات میں یہ پالیسی بنا لینا کہ فوراً حرام کے ساتھ سمٹ جانا اور کہنا ہم مجبور ہیں یہ اہل ایمان کا اور مجاہدہ پر جمے رہنے والوں کا طریقہ نہیں فرمایا پس ہاں آگے اللہ پاک رفر یا عبادت اس کو اے میرے بندوں تم سارے کے سارے ننگے ہو ننگے بغیر لباس کے ارلا من کا کتوخ سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں فسٹ تک تم مجھ سے لباس مانو تمہیں اکسو کم تمہیں لباس کچھ کچھ میں تمہیں لباس پہناؤں گا تم مجھ سے لباس مانگو اللہ سے لباس مانگو لباس کوئی اور تمہیں دینے والا نہیں ہے یہ بظاہر سمجھنا مشکل ہے مگر اس اعتبار سے آسان ہے کہ اللہ نے فطرت لباس کو بنایا اور آدم علیہ سلاط والسلام نے جس وقت پھل کو کھایا تو فوراً ہمارے ماں باپ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں سے یہ فطرت ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اسے انسان کے اندر ودیعت کیا تو اب یہ لباس کا پہننا فطرت ہونے کے باوجود اللہ کے دینے سے ہے جب اللہ تبارک مطالعہ کسی کی فطرت کو مسخ کر دے گناہ جاتے تو آج بھی انگلینڈ میں نیوڈس کی سوسائٹی موجود ہے جو ننگے رہتے اور کہتے ہیں یہی فطرت کا لباس ہے اور جنگلوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو ننگے رہتے اور اللہ تبارک مطالعہ یہ لباس بھی جو ہمیں دے چکا ہے اس کو چھیننے پر قادر ہے اور ننگا کر دینے پر قادر ہے اللہ تبارک پتالا جب اٹھائے گا روز محشر تو کوئی لباس کسی کو نہ دے گا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل اللہ ابراہیم ہے اللہ پوچھنا یا عبادی یا میرے بندو اتنا بلائی تم رات اور دن خطا کاری کرتے تم اس مجاہدہ میں کثر کرتے مجاہدہ تمام حق کو ہم نہیں کر سکتے کبھی ادھر لڑک جاتے کبھی ادھر لڑک جاتے ہو یہ بشری تقاضہ ہے ہم کمزور ہیں تو پھر کیا کرو کرونا اب پھر میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں فرسٹ میں تمہیں معاف کر دوں گا مجھ سے استفاد کڑپ کرو اغفر پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا اس کا علاج یہ ہے معلوم ہوا کے باوجود مجاہدہ کرنے کے اترانا نہیں ہے تکبر نہیں کرنا اس کے پار کرنا اب اس میں دو نقطے ایک تو وہ شخص جو اس سے پار کرتا ہے بطور تکلک دل تو اس کا یہ دبا دیتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور ہو گیا سکتا ہے یہ بدرسی بات اس کے دل میں کبھر داخل ہو گیا اور کبھر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ہوا تو اللہ معاف نہ کرے گا اللہ معاف نہ کرے گا یہ کمر ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہو کیا سکتا ہے اس کے باوجود بھی استف کرتے ہیں کہ چلو معاذ اللہ تفصیل یہ احسان ہے شریعت کا یہ احمد احسان ہم جو ہم سے مطالبہ کیا گیا وہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کا حق کوئی ادائی نہیں کر سکتا نبی اور رسول کیوں نہ ہو علیہ السلام السلام یہ سب اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو استفار تکبر کا بالکل غلط ہوتنے والی اور اس کی کمر توڑنے والی شہر اور پھر استفاد میں دوسرا نختہ یہ ہے کہ جب گناہ ہی معلوم نہ کرے کیا چیز ہے تو استفار کا فائدہ کیا صوفی ساری رات استفار کرتا رہا ایک ٹانگ پر کھڑا رہا جوہر کے اندر اب نہ اسے پتا ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا شریعت نہیں ہے نہ اسے پتا ہے کہ استفار کس سے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ مانتا یہ ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہے اور ساری محنت اس لیے کر رہا ہے کہ فلانے میرے بزرگ میں اللہ آ گیا تھا محنت کرتے کرتے پھر اس نے کہا انلحق میں ہی حق ہوں پھر اس نے کہا اسی خالہ نے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو کہتا ہے کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا بہت منتیں کی آ کر خالہ بعض نہیں آئی ہے پھر اس نے شادی کر دی کمرے میں داخل ہوا کہتا ہے تو کون ہے تو کہتی میں تیری زوج ہوں کہتا ہے اللہ کو تو کوئی زوج نہیں ہے اس وقت تو اللہ اور یہ ملے ہوئے تھے اسی وقت سے دستم کر کے رکھ دیا جلا دیا یہ حماقتیں جس کے سینے میں ہے اس کا اسٹپ پار کرنا اس کے معنی گارت اور جو حاکم دن اور رات اپنے پیمانے بناتا ہے اپنے ہزار و حرام ملک میں مقرر کرتا ہے اسے پتا بھی ہے کہ اللہ کی شریعت کے لیے مخالف ہیں بڑا عاجز بن کے علاوہ ملنے کے لیے جاتے انہیں چائے کی پیالی پلاتا ہے اور بڑی مراعات کا اعلان کرتا ہے کے لیے اور ان کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ تحفے اور تحائف کا انتظام کرتا ہے اور سر نیچا کر کے آنکھوں میں آنسو سے بھر کے کہتا ہے کہ بھائی میں بھی اسلام سے بڑی محبت کرتا ہوں مجھے پتا ہے ملک کا سارا نظام تو فرا ہے مگر آپ دیکھیے کس طرح یہ ہو سکتا ہے ساری دنیا کے اندر اب ہم ایک علیحدہ طریقہ کیسے چلا سکتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے اس واسطے آپ میرے ہاتھ میں دعا کیا کریں میں بڑا یہ کہتے ہوئے نکل جائے بے مجبور اس بیچارے ظالم نے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے دروازے سارے بند کر دیے اس کی مثال اس طرح جس نے مسجدوں کو لگا اور گھر سے نکلنا ممنوع قرار دیا کہا جو گھر سے مسجد کی طرف نکلے گا بندے مقرر کر دیے کہ وہ انہیں مارے اور نہ نکلنے دے اب کہتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں ظالم ت نے جو قانون نافذ کیا ہے اس قانون کے تحت ہمیں اس قانون کی تابے کرنا پڑتی کیونکہ تیرے فلم میں تیرے اقتدار کے نیچے رہ رہے اور اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے غیر اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے ولہ یو شریقو حکم ہی آگاہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا جیسے اللہ تبارک مطالعہ کا پیدا کرنا حق ہے حکم کرنا بھی اسی کا حق ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس طرح اس کے حکم کے ساتھ شریک کرنا بھی شرک اکبر ہے اب ہمیں تم نے مجبور کیا کہ ہم غیر اللہ کی بنائی شریعت کے مطابق چلے شریعت کہتے ہیں راستے کو شریعت کہتے ہیں دین کو اور دین اللہ کا دین حق ہے دین غیر کا دین باطل ہے دین باطل اب دیا باطلا قرآن کی اصطلاح ہے اللہ نے فرمایا لکم دین حکم دین میرے لیے میرا دین تمہارے لیے تمہارا دین تمہارا دین کون سا تمہارے بزرگوں کا بنایا ہوا تمہارے بادشاہوں کا بنایا ہوا تمہارے مولویوں کا دردیشوں کا بنایا ہوا وہ بھی دین ہے دین باطل ہے یہ دین دین حق ہے تم ہمیں دین باطل پر چلنے پر مجبور کرتے ہو اور اب کہتے ہیں اللہ کے دین کو پسند کرتے ہو تمام ہمارے علماء ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے مانی زکوۃ کو مرتب قرار دیا امام بخاری کے ہم اثر اسماعیل بن اسحاق قاضی اسماعیل بن اسحاق اس کے بعد ہمارے علماء میں سے ابن کثیر ابن تبیہ ابن القیم اور محمد بن عبد الوہاب ابن فیملی البانی ابن باز اور یہ تمام علماء یہی کہتے چلے آئے کہ جو اللہ کے قانونوں کے بجائے غیر اللہ کے قانونوں میں اپنی رعایا کو جکڑ دیتا ہے اور ان کے مطابق چلنے پر اپنے ڈنڈے کے ذریعے مجبور کرتا ہے یہ غیر اللہ کی عبادت اپنے زور کے ساتھ کرواتا ہے فرمایا کہ جانی مردر عورت کو سزا دو بلا سب خوش تم بھی رندا تمہیں اللہ کے دین میں کسی قسم کی نرمی دامن گیر نہ ہو اللہ ال اگر اللہ آفرت پر ایمان رکھتے معلومات جب جانی کو سزا دیں گے تو اللہ آخرت پر ایمان کا تقاضا پورا کریں گے جب کسی اور کے قانون کے مطابق سزا دیں گے چھ مہینے کی قید ساٹھ ہزار میں پید تو پھر اس کے قانون کی عبادت کریں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت کروانے والا ہاتم ساری رات استغفار کرتا رہے سارا دن استغفار کرتا رہے جب تک اپنے اصل گناہ شر و کفر سے استغفار نہ کرے اس کی استغفار اس طرح قبول نہیں ہوگی جس طرح موزوں کے بغیر کوئی نماز پڑے اور پھر نماز کے قبول ہونے کی امید رکھے یہ طہارت ہے بدن کی اور عقیدہ طہارت ہے دل کی پھر فرمایا اللہ تبارک مطالعہ نے یا عبادی اے میرے انکم ذری تم کبھی بھی مجھے نقصان نہ پہنچا سکو گے جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ میرا کچھ بگاڑ سکو گے. میں اتنا بڑا ہوں اتنا تعظیم کے قابل ہوں اتنا طاقتور ہوں اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہوں گا کہ ہر چیز میری ہی ہے اور کائنات میں اگر عقل سے نظر دوڑاؤ تو تمہیں میرا ہی حکم چلتا ہوا دکھائی دے گا لہذا تم میرا کیا بگاڑ لوگے کچھ بھی نہیں گزار سکو گے اور فرمایا بلن تب لوگوں نہ اور نہ تم میرا کوئی نفع کر سکتے ہو کہ تم بہت عبادت گزارو گے اور سمجھو کہ میرا کوئی نفع کر دو گے مجھے کسی نفع کی حاجت نہیں ہے میں اللہ تبارک و مطالعہ فرماتے الغنی بے پرواہ ہوں مجھے کسی کی حاجت نہیں فرمایا کہ اے میرے بندوں یا عبادی لنا اولم و آخر کم تمہارا شروع کا آدمی اور آخر آدمی تمام انسان سارے کے سارے و عن تم سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن کان والا اکا کل بجمن و حل کم وہ سارے اس طرح کے ہو جائیں جیسے مستقبل ترین تم میں سے کوئی شخص ہوتا ہے مستقی ترین رسل والی عطا میں آ جائے علی مسلط وسلام ممبیا والی ما ملکی سہی ہاں یہ نہ سمجھنا کہ رحمان کی بادشاہی میں ایک زرنے کا بھی اضافہ ہوگا وہ پہلے تعریف کیا گیا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کمال کے اوپر کوئی کمال ہے ہی نہیں وہ غایا درجہ کمال پر ہے یا عبادی یا میرے بندو لونا فرق کان والا افجری کل بھی رجحا کا تھا ملکی صحیح آ تم میں سے شروع کا انسان اور آخر تک سارے انسان سارے جل اگر بدترین انسان کی طرح ہو جاؤ نا فرمان کی طرح سب سے زیادہ نا فرمان اور اس طرح ہو جاؤ جس طرح کہ دل ہوتا ہے نا فرمان کا پہلے بھی دل کا ذکر کیا دل کے بھی نا فرمان عمل کے بھی نا فرمان جیسے تم میں سے کوئی ایک بدترین شخص ہوتا ہے تو تم میرے اس ملک میں میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی نقص پیدا نہ کر سکو گے تمہاری نافرمانی میرا کچھ نہ بگاڑے گی تم سب خود برباد ہو جاؤ گے یا عبادی اے میرے بندو گم وافر فی کامین واحد اگر تمہارے انسانوں میں سے شروع سے آخر تک سب انسان اور جن کسی ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں كُلَّ انسان اور سب مل کر مجھ سے علیحدہ علیحدہ اپنی دیمان کرو اپنے مطلوب مانگو میں سب کو دے دوں جو وہ مانگتا ہے کتنا مانگتا ہے مانا اللہ کما دوں تو میرے خزانوں میں سے اتنی کمی بھی واقعات نہ ہوگی کہ جتنی کمی واقعہ ہوتی ہے سوئی کو سمندر کے اندر دبو کر نکالنے یہ میرے خزانوں کا حال ہے جو میرے پاس ہے یا عبادی اے میرے بندو یا یوں کہا کہ اس سے زیادہ کمی واقعہ نہ ہوگی بس اتنی واقعہ ہوگی دونوں محفوظ درست ہے ان شاء اللہ یا عبادی ہے میرے بندو یہ اعمالکم یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو مجاہدہ ہر وقت مارکا ہر وقت لڑائی شیتا لگوں میں تمہارے اعمال کو لکھ رہا ہوں محفوظ کر رہا ہوں گھیر رہا ہوں پھر یہ تمہارے امال برابر کے برابر تمہیں لوٹاتا ہوں اور لوٹاؤں گا قیامت کے بھی دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے نئے ایمان کو اور آخرت میں بھی اور کبھی کبھی کافروں کو بھی دنیا میں اللہ ان کے اچھے امال کا دنیا میں فائدہ لے لیتا کماؤں واجہ گا خیون جو کوئی تم میں سے بھلائی پائے اس کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو کوئی دینی بات سمجھ آ جائے پھنسا ہوا تھا کسی مسئلہ میں اللہ نے سینہ کھول دیا سمجھ آ جائے تو کیا کرے فوراً اپنی تعریف نہ کرے فلحمد اللہ اللہ کی حمد و صنع بیان کریں یہ نہ کہ میں ہمیشہ پہلے سے احتیاط کیا کرتا ہوں ویسے تو افلان اللہ کا فضل ہے مگر اپنی اتنی بیان کرے فتح کہ نتیجہ یہی نکلتا ہو نظر آئے کہ اللہ کا فضل تو ہے وہ تکلفن تم کہہ رہے ہو حقیقت تم بھی اتنے سیاح ہو کہ جب آفت آتی تم پہلے سے انتظام کر لیتے یہ حماقت عظمہ ہے بلکہ فلحمد اللہ اللہ کے حمد بیان کریں کہ میرا کوئی کمال اور رقل مندی یہ رب گنجلال والے گرام کا احسان ہے کہ جو اس نے ہمیں یہ سجا دیا اور ہم نے یہ کر لیا اور اتنی بڑی آفت سے بچ گئے گنگا کا رنگ رضا لو کا فلاں ان لنافٹا اور اگر کوئی تکلیف پہنچے مال میں نقصان جان میں نقصان کاروبار میں نقصان یا کہیں مسالہ نہیں سمجھ آتا دین کے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا ہو گیا سینے کے اندر وہ ماںبت مصیبت اور بیما کا سبق آئی دل کو جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ ساری تمہاری کرتوتوں کی وجہ ہے اور بڑی معاف کر دیتا ہے کوئی کوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں تھوڑا ہلا اور احسان ہوتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹو پلٹو اس مصیبت میں تم یہی کہو لا ان سبحانا کام بس اگالی کا دل دن ہم نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے پھر اس کے اوپر سمندر کے اندھیرے پھر اس کے اوپر راس کے اندھیرے اس میں سے اپنے تابع دار مجاہدہ کرنے والے کی آواز کھلی ہم نے اس کی آواز کو قبولیت کا سر پتا دیا ہم نے اسے اس مصیبت سے نکال دیا اس کے لیے فرض بنا دیا وہ قدرا کدن جن قیامت تک آنے والے مومنو خوشخبری سن لو یہ صرف مل کا حصہ نہ تھا علیہ سلاحت و سلام کا لکھا اور اسی طرح المؤمنین ہم اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں یہ ہماری نہ بدلنے والی سنت ہے تو اپنی مصیبتوں میں اور دکھوں میں وہ میت اللہ جو اللہ سے ڈر گیا جا اللہ مخرجا اللہ اس سے مصیبتوں میں نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے وہ یار من حیث لا يحتصب اسے سے دیتا جہاں سے ملنے کی امید یاد گمان اور تصور کرنا تھا فلا يلومن الا اور پھر ملامت کرے تو اپنی جان کو کرے کالا سعید ال راوی بیان کرتا ہے کہ ابو ادریس اب حدیث جب اس نے حدیث کو بیان کیا جسا اللہ رخ بتائی خوف کے مارے اپنے گنوں کے بل زمین کی طرف جھک گیا یہ تابئی کا حال تھا کہ جیسے روٹیاں لگانے کے لیے تنور پر روٹیاں لگانے والا جھک جاتا ہے اس طرح وہ بیٹھا نہ رہ سکا بلکہ اس پر اللہ تعالی کا خوف اور اللہ کی رغبت اس طرح سے کاری ہوئی کہ وہ گٹنوں کے بل زمین کی طرف جھک گیا حدیث سنانے والا اور امام احمد بن حنبل رحیم اللہ نے کہا لئی فلی اہل شام حدیث اشرف من حاضر حدیث اہل الشام کے لیے اس سے زیادہ شرف والی حدیث کوئی حدیث نہیں اللہ تعالیٰ کہے سننے میں تھے حساب بات کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث ہے آنا آئندہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اللہ پر ہمیشہ اچھا گمان رکھا کیجیے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا اور اللہ ہمیں ضرور راستہ دے گا وہ آنا ما ہوئی زا زا اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کس طرح جس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے عقیدے اور سنت کے طریقے کے ساتھ رانی فی نفسی ہی اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے زکر تو ہوں میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں وائن زیا مالا اگر مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے زکر تو ہوں فی مالا میں اسے ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس کی محفل سے کہیں بہتر ہے یعنی ملائکہ کی محفل میں شبرا اگر ایک بالش بر میرے قریب ہوتا ہے تکر رب تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں تقرب اگر ایک ہاتھ کے قریب وہ میرے نزدیک آتا ہے تکر رب تو الہی با میں دونوں بازو کھولنے کا جتنا فاصلہ اتنا اس کے قریب آتا ہوں آتانی، اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے اص ہر والا میں اس کی طرف دوڑتا ہوں آتا ہوں दर्द के बारे में वक्त का यह है कि चूंकि दिन बड़े हो गए हैं और गर्मी शरीर हो गई है इसके बाद बहुत है भाई ऐसे की बात है